السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہانی زبانی کے خاص خاص چمکتے دمکتے ساتھیوں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور نبی کی کہانی ایک بادشاہ نبی کی کہانی ایک بادشاہ کی تو کہانی سن چکے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی آج کی کہانی کا عنوان ہے حضرت داؤد علیہ السلام آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تمہیں اپنی زمین حاصل کرنے کے لیے عمال یعنی بڑے دیو قوم سے لڑنا پڑے گا جس کا بادشاہ جالوت بہت ہی ظالم اور جابر تھا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور جس کا نام تھا تالوت وہ انہیں لے کر بڑھا تاکہ اس جالود سے مقابلہ کر سکیں اب قوم ممالکہ کے ظالم بادشاہ جالود کی فوج کے مقابلے میں اسرائیل کے بادشاہ حضرت تالود کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا اس وقت جو مسلمانوں کی قوم تھی ان کے پاس بہت زیادہ ہتھیار نہیں تھے ان کے پاس بہت زیادہ تلواریں نیزے نہیں تھے مگر وہ بہادر لوگ تھے ایک ایسا نوجوان بھی تھا جس کے پاس صرف ولیل تھی اور اس کو اسلحہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ وہ بہت کم عمر تھا جب جسم کو ہتھیاروں سے سجائے بہت تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو چیلنج کر رہا تھا کوئی ہے جو میرا مقابلہ کرے ابھی بنی اسٹائل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم کم عمر نوجوان عقاب جیسی تیز رفتاری سے نکلا اور کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا. کروں گا تمہارا مقابلہ گوشت کے پہاڑ لمبے چوڑے طویل جالوت نے حیرت کے ساتھ اس نوجوان کو دیکھا تو کہنے لگا تم جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جاؤ میں تمہیں قتل کرنا پسند نہیں کرتا پھر فوج کو لڑکار کے کہا ارے کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے پھر اس کے بعد لوگوں نے اچانک ایک حیرت انگیز منظر دیکھا نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اس کا طاقتور جسم زمین پر اونے میں پڑا تھا یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدہواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرائے کرتا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کے لیے اور بڑے فیصلے کر رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی سیل کا بادشاہ بنایا اور پھر انہیں نبوت کے عظیم منصر پر فائز فرمایا پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ البقرہ میں فرماتے ہیں داود نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا حضرت داود علیہ السلام حضرت عیسیٰ سے نو سو سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے آپ آب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے آم، روایت میں آتا ہے کہ حضرت داؤود چھوٹے قدقے تھے آنکھیں نیلی تھیں جسم پر بال بہت کم تھے چہرے سے پاکیزگی جھلکتی تھی نہایت ہمدرد طاقتور بہادر اور نڈڑ ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی حضرت داود علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل میں نبوت علیہ لاوے بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی جب کہ بادشاہ دوسرے خاندان یہودہ بن یعقوب میں تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما لیے حضرت داود علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داود ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآنِ کریم میں خلیفہ کے لقب سے نوازا گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام پر ایک کتاب بھی نازل فرمائی جس کا نام زبور تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤود علیہ السلام کو نہایت ہی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو اس تلاوت سے مشہور ہو کر چرند پرند درخت پہاڑ جن انسان دریا سمندر سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء میں مصروف ہو جاتے حضرت ابو ریرا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داود علیہ السلام پر قرت کو آسان اور ہلکا کر دیا گیا تھا وہ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے اور اس سے پہلے کہ ذہین کسی جاتی آپ پوری زبور تلاوت کر چکے ہوتے قرآن کریم میں نو صورتوں میں حضرت داود علیہ السلام کا سولہ مقامات پر ذکر آیا ہے بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعد میں صرف نام ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پہاڑوں کو داود کے لیے مسخر کر دیا اور تمام چرند پرند کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جب حضرت داود اللہ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں اسی لیے جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہو جاتے اسی طرح پہاڑ درخت دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک اور بھی مورزہ طا فرمایا اور وہ یہ کے لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا اور حضرت داوود علیہ السلام اسی لوہے سے ہتھیار اور چیزیں بنا کر اپنے اپنی گزر بسر کیا کرتے تھے روایت میں آتا ہے کہ آپ دن میں ایک ذرا بنا لیا کرتے تھے جو چھ سو درہم میں فروخت ہوتی تھی حضرت داود علیہ السلام اللہ کے بہت ہی زیادہ عبادت گزار بندے تھے ان کے روزے مشہور ہیں انہیں کہتے ہیں روزے داود یعنی کہ ایک دن وہ روزہ رکھتے اور ایک دن چھٹی کرتے پورا سال وہ ایسے ہی روزہ رکھا کرتے تھے جنگ ہو یا امن ان کا یہ روزے کا معمول کبھی بھی متاثر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ نے داؤت کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی آپ فن خطابت کے ماہر تھے آواز ہی بہت خوبصورت تھی اس لیے جب وہ درس و تبلیغ کرتے اور نصیحت کرتے تو بنی اسرائیلوں سے بہت متاثر ہوتے انہی کے فن خطابت کی وجہ سے انہوں نے بنی اسرائیل میں جہاد کا جذبہ ابھارا بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین عراق شام دمشق شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرت العرب کے زیادہ تر علاقے ان کے زیر حکم آ چکے تھے حضرت علیہ السلام نے ایک سو سال کی عمر میں وفات پائی آپ نے بڑی وسیع عری سلطنت پر چالیس سال حکومت کی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت داود ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں ابر کی طرح ان پر سایہ کیے ہوئے تھیں آپ کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد چالیس ہزار تھی جب کہ عوام الناس نے بھی بہت بڑی تعداد میں شرکت کی بنی اسرائیل میں حضرت موسا اور حضرت ہارون کی وفات کے بعد اس قدر اداسی رنج غم کسی اور کی وفات پر نہیں ہوا تھا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ